اب آپ اس مبارک سلسلے کا اکیسواں حلقہ سماج فرمائے لا شریک الگ لیکن کافر تو یہ نہیں پڑھتے تھے کافر تو آگے پڑھتے تھے لا شریک الگ کل شریق نہ ہو الگ تو جب ان نے سنا کہ سوماما تو وہ پڑھ رہا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ جناب سارے کافر دوڑے ان کو تو پتہ تھا نا کہ سمامہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ سبا تھا سبا تھا یار سمام کا لا کن نے کہا تم سابق ہو گیا باپ دادے کا دن چھوڑ دیا ان نے کہا نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں اچھا مسلمان ہو گئے ہوں تو ہم بھی تمہیں پھر مکے سے نہیں جانے دیتے تمہاری مرضی عمرہ ختم کیا کافروں نے پکڑ کے قید کر دیا انہوں نے کہا ہم تمہیں تھوڑا چھوڑ دیں گے تم مسلمان ہو جاؤ انہوں نے کہا مکے والو تم مجھے چھوڑو یا نہ چھوڑو میں تو مسلمان ہو گیا ایک بات یاد رکھ لو میرا قتل کرنا سودا بڑا مہنگا ہے انہوں نے کہا نہیں, نہیں ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ہماری مرضی وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی اس کو اپنے علاقے کا مل گیا اس نے کہا کہ میرے قبیلے کو کہ دے نا قرائش نے مجھے گرفتار کر لیا اس علاقے سے ان کو ایک گندم کا دانا نہ گزرنے دو کوئی ان کا تجارتی وفت ہے لٹ اور اپنے علاقے میں ایک ذرا کوئی غذائی اجناس نہیں گزرنے دینی اور ساری غذائی اجناس آتی تھی یماما سے تماما سے سارا علاقہ تو وہی آباد تھا اب جناب جب ان کو خبر ملی کہ سما نے یہ کر دیا انہیں کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تم پھر ایسا نہ کرو کہا اب میری مرضی ہے چھوڑو قتل کرو تمہاری مرضی میں کوئی معافی کافی نہیں مانتا میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے تم کیا ہو قریش تمہاری تعداد دو ہزار مقاتل بھی نہیں ہے میرے پاس تو ستر ہزار مقاتل ہیں کیا بچوں علی بات کرتے ہو مجھے دو سزائے موت دیتے ہو تو دے دو میں اپنا بدلا لوں گا انہوں نے کہا جی جاؤ تم مہربانی کرو ہم سے ٹھیک چل پڑ وہاں جانے کے بعد اس نے پورا پابندی لگا دی اب کو رش لگ گئے اتنے مجبور ہوئے کہ ایک وفد بھیجا نے منورام میں کہ حضور ہم پر رحم کریں ہمارا تو نت کا بند ہو گیا کہ حضور ہم کہاں جائیں ٹھیک ہے آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے آپ کی ہماری جنگ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں آپ کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں آپ یہ ہی چاہتے ہیں بھوکھے مر جائیں مہربانی کریں آپ سماما کو آدمی بھیجیں وہ تو کوئی ایک دانہ نہیں گزرنے دیتا اللہ کا بندہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآم آ حضور نے فرمایا اچھا ہم اس کو پیغام بھیجتے ہیں اور ہم سے بھی یہ مدد ہوگی ہم کریں گے حضور نے پیغام بھیجا اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ آپ کا حکم ہے اب آپ تو مجھے جو بھی حکم دیں آپ کہیں تو میں اپنے سر پہ بھی غذا لے کر ان کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کا حکم نہ آتا تو پھر میں قریش کو سمجھتا کہ قریش کیا ہے تو انہی اسنا میں یہ سب واقعات جو ہیں تقریباً پانچ ہجری کے واقعات ہیں غزو خندک غزوہ احزاب اسی طرح بنی قریدا کو سزا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی غطفان بنو فزارہ بنی سلیم اور ان تمام احاویش اور ان تمام قبائل کے خلاف ایکشن کے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بھی ہی چلتے چلتے مدینے منورہ سیاب دادا فرمائے کے بعد عثمان میں پہنچے اور دس صحابہ جن کی قیادت حضرت ابو بکر کر رہے تھے وہ تو مکے میں بھی پہنچے اندازہ فرمائیں کہ وجہ کیا تھی کہ حضور کا وہ فرمان اب اللہ نے سچا کر دکھایا تھا کہ نہ آج کے بعد ہم قریش پر حملہ کریں گے ہم قریش پر چڑھائی کریں گے لیکن اب قریش کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے اسی واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت الحضاب پاک کی سورت کا نام بھی سورت ہے اس میں اللہ دبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اشی حتن علیہ کل کہ میرا مدنی جب خوف آئے ڈر آئے تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے ان کی آنکھیں موت سے پھٹی جاتی ہیں موت آ گئی ف عضا الخوف جب خوف چلا جائے پھر ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں نقشہ کہ لم یعنی ان منافقوں کو تو مدین منورہ میں رہتے ہوئے ابھی تک یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں گیا یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں کندک کے اس طرف لشکر بیٹھا ہے یہ خیال تھا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اڑا دیا ہے یا سب الحزاب المیز حبواب ان کم پلو کانو فی کم ماں کا تلو اور میرا مدنی یہ منافقوں کا جب یہ حال ہے اگر یہ آپ کے ساتھ رہتے اور خندق کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے پھر بھی نہ لڑتے کیونکہ جب دل آپ کے ساتھ نہیں لکد اللہ کثیرہ پلمزاب کالو حاضہ اللہ اور جب وہ احزاب لشکر آئے تو جو مومن تھے ان نے جب دیکھا ان نے کہا کہ بالکل اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچا ہے ان مومنوں کا تو اور ایمان بڑھ گیا ان نے کہا یہ تو ہونا ہے ہم پر حملے ہوں گے ہمیں آزمایا جائے گا مین الدک میرا مدنی ان مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا فمنهم من ومنهم من وما لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے میں ہیں وہ ہرگز نہیں بدلے اللہ اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے انشا اور چاہے تو منافکوں کو عذاب دیں او ان اللہ کا اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کی وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَنَالُوا <خیرًا> اپنے غصے میں کھولتے ہوئے واپس چلے گئے کچھ بھی نہ ملا وہ کف اللہ اللہ نے مومنوں کو کتاب سے بھی بچا لیا و کان من کبی عزیزا من نظاہر اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہلِ کتاب کو وہ بنی قریدہ ان کو اپنے کے کنوں سے ہم نے اتارا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا روب ڈالا فریقا تقتلون و تاثرون فریقا ان میں سے ایک پارٹی ایک جماعت کو قتل کیا گیا ایک کو قید کیا گیا وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَلَّمْ تَت اور میرا بدنی ہم نے آپ کو ان کی زمینوں کا ان کی حویلیوں کا وارث کیا بکان اللہ علیہ کل شہ ان اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے اسلام کو غالب کیا کفر کو مغلوب کیا اور مدینے منورہ کی قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ استحکام بخشا اللہ تعالیٰ عالم علم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد إيزاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن ومن الشاكرين رب العالمين برادران اسلام واجب اللہ عزیز نوجوانوں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ درس میں الحمدللہ ہم نے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی قریضہ پر محاصرہ اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی یہود کو ذلت و خواری نصیب ہوئی ان کے مقاتلین کو قتل کی سزا دی گئی اور ان کے باقی جو غلام تھے عورتیں تھیں وہ زراری بن گئے اور پورا مال غنی جو تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ غزوہ احزاب جن لوگوں نے قریش کے ساتھ مل کر یہود کے ساتھ مل کر مدین منورہ پہ چڑھائی کی ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ جرت نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایہ بھیجے کیونکہ اس میں بنی فضارہ نے بھی حملہ کیا تھا بنو سلیم نے بھی حملہ کیا اسلم نے بھی حملہ کیا تھا بنو غطفان نے بھی حملہ کیا تھا احابیش نے بھی حملہ کیا تھا نے بھی حملہ کیا تھا قریش نے بھی حملہ کیا تھا بنو ثقیف نے بھی بڑے بڑے قبائل سارے کٹے ہوئے تھے تو تمام اطراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرایا بھیجے صحابہ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جنگ کرے تو انہیں واقعات میں سے زید بن تھا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے لشکر دے کر بھیجا کہ وہ بنی سلیم جو ہیں ان کا مقابلہ کرے سال رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر بنی سلیم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے انہیں بھی دی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتو نصرت سے ہمکنار فرمایا اور بنی سلیم جو تھے وہ شکست کھا گئے ان کا تمام مال جو تھا وہ مال غنیبت بنا اور زید بن ہرسہ اس کو لے کے مدینے آئے اور اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب آسی یہ اب آسی جو ہیں یہ دراصل کرشی ہیں اور یہ داماد تھے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب جو ہے ان کے شوہر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اتفاق کی قدرتی شان دیکھیں کہ یہ مقامیں یعنی غذبۂ بدر کے موقع پر بھی قید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک تفصیلی واقعہ پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا انہیں یہ وعدہ لیا تھا کہ بھئی آپ اب مکے میں جا کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج دیں کیونکہ اب تو کافر اور مسلمان کا کوئی اجتماع ہو نہیں سکتا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیجوا دیا اب یہ بن اسلام کے ساتھ جب زید ابن ہارسہ نے لڑائی لڑی تو خدا کی قدرت یہ ان کے حلیف تھے یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے یہ بھی قید ہو گئے یہ دوبارہ قید ہو کر مدینہ منورہ لایا تو بی, بی زینب جو ان کی زوجہ تھیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کو پتا چلا کہ میرا شوہر جو ہے قید بھی ہو گیا ہے اور مدینے بھی آ گیا ہے اسے پتا تھا کہ قیدیوں کو اب معافی تھوڑی ملے گی اور یہ تو پھر دوبارہ قید ہو کے آ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نماز کے لیے اللہ اکبر فرمایا نماز شروع فرمائی تو بی زینب نے اپنے گھر سے زور سے آواز دی کہ اب العی کو میں نے پناہ دے دی اس دور میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ دے دے اپنے امان میں لے لے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا مسلمانوں کی حفظ امان پناہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا اور یہ ایسا رواج تھا کہ اس کا تو کافر جو تھے مکے کے وہ بھی لحاظ کرتے تھے مشرقین بھی لحاظ کرتے تھے تمام جائل لحاظ کرتے تھے کہ بھائی اب یہ بندہ میری پناہ میں اب جب تک وہ اپنی پناہ نہ چھوڑے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کیوں اپنے بندے سے کیوں لڑائی لڑی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا سول اللہ ابل آسی گرفتار ہو کے آیا ہے اور بی بی زینب نے اعلان کر دیا ہے پناہ دینے کا تو حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ لا عالم آپ نے فرمایا تو مجھے تو اس سے ذات پاک کی قسم ہے جو میرے قبضہ ہے قدرت میں مجھے کوئی علم نہیں ہے اس وقت تاکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کا چونکہ داماد ہے تو اس کو رعایت مل رہی ہے حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور میری بیٹی نے پناہ دی ہے تو کیوں دی ہے بہرحال اب یہ معاملہ ان مجاہدین کے ہاتھ میں ہے جو ان کو گرفتار کر کے لائے اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول کر لیں اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول نہ کریں اس معاملے میں میں دخل نہیں ہوں ابن ہار سر علی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان مجاہدین صحابہ کو بلایا گیا جن نے وہ جنگ لڑی تھی ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو ان نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو حضور کی بیٹی پناہ دے چکی ہوں تو ہم اس کو کیسے پناہ نہ دیں انہوں نے کہا رسول اللہ صرف پناہ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے قیدی کو بالکل چھوڑتے ہیں اور بغیر کسی فری کے اس سے کچھ نہیں لیں گے ہم اور اس کا جو مال ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کو ہم واپس کریں گے حضور آخر کو بات ہے ایک بات ہے ہم دنیا میں قیدی ہوتے رہتے ہیں چوٹتے رہتے ہیں بھاگ جاتے ہیں مارے جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں آخر کچھ ہوا آپ کا داماد ہے اور پھر آپ کی بیٹی نے پنا دے دی ہے تو ہماری تو یہ قوم میں ایک مسائل ہیں اگر کوئی پنا اور دے دیتا پھر بھی تو آخر ہم قبول کرتے تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ معاملہ مجاہدین کا ہے اور ان کا حق ہے یہ ان کا قیدی ہے اور اس کا مال جو ہے ان کے لیے مال غنیمت کا حصہ ہے وہ جانے اور فیصلہ جانے صحابہ نے ابل آسی کو چھوڑ دیا ابل آسی اپنے پورے سامان کے ساتھ باعزت طور پہ بری ہو کر مکے میں پہنچ جب مکے میں آئے تو ان کے پاس لوگوں کی بڑی امانات تھیں آپ نے لوگوں کو بلایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ابلاسی واپس آ گیا ابلاسی واپس آ گیا آخر قبیلے کا آدمی تھا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اس نے ایک ایک امانت سب کو پہنچائی اور اس کے بعد ان نے پوچھا کہ بھائی کوئی آدمی مکے میں ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی امانت کوئی چیز میرے پاس ہو ان نے کہا کہ لا بل ما بجدنا الا صادقن وفیا کہ اب ابلاشی ہم نے آپ کو سچا بھی پایا ہم نے آپ کو امانت والا بھی پایا کہ آپ نے ہماری ہر چیز ہمیں محفوظ لوٹا دی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری صداقت اور میری عدالت کی گواہی دے رہے ہو تو پھر آج اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ اشد اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے میں نے مدینے میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ قیدی تھا اس لیے اسلام قبول نہیں کیا اور میں نے راستے میں اس لیے قبول نہیں کیا اب کہیں گے کہ ہماری امانتیں کھا گیا اب میں نے ہر کسی کو اپنی چیز لوٹا دی ہے میری حریت ہے میری آزادی ہے آپ کو اگر ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے میں نے مدینے میں جا کر جو نواز دیکھی ہے میں نے جو قرآن سنا ہے میں نے جو مسلمانوں کا امن دیکھا ہے ان کا عمل دیکھا ہے حضور پاک کے ساتھ ان کی محبت دیکھی ہے تم میرے دل میں اللہ کے اس دین نے اتنا اثر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے اور تم مکے والے گواہ ہو جاؤ میں اسلام کا اعلان کر رہا ہوں اور اللہ کی شان ہے وہ اسلام قبول کر کے مکہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضور پاک نے بی بی زینب ان کی جو بیوی بی تھی ان کے گھر میں واپس بھی اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کتنے واقعات ہیں جو الحمدللہ ہم اول سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں یا آئندہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائیں گے ہم پڑھیں گے اس میں سیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر ہر عمل اور ہر ہر عمل کا ہر پہلو جو ہے وہ امت کے سامنے آئے کہ جنگ میں حضور کا کیا کردار دشمن کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے مجاہدین کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے تو یہ سارا آپ کا ہر عمل ہر قول ہر فیل اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے سبق ہے دعوت ہے ہدایت ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب ان کے گھر میں واپس بھیج دی تو یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی مرد و عورت کا نکاح تھا اور بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی نکاح کو نکاح تصور کیا جائے گا چونکہ اب الاسی کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا جب ابلاسی کا پھر تھا لیکن جب ابلاسی اسلام لے آیا بی بی زینب بھی مدین منورہ میں تشریف لے آئیں اور وہ بھی اسلام سے مشرف ہو گئیں حضور کی بیٹی ہیں تو اب حضور نے یہ نہیں حکم دیا کہ ابھی دوبارہ نکاح کرو اسی نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رہا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح مبارک جو ہے جو بی بی خدیجہ سے ہوا تھا تو حضور کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور اس وقت تو اسلام قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا اور وہ او نکاح پڑھانے والے کون تھے ابھی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان نے خطبہ پڑھایا تھا اور مشرقی مکہ باقاعدہ نکاح پڑھتے تھے باقاعدہ گواہ ہوتے تھے باقاعدہ خطبہ ہوتا تھا اب حضور پر جب قرآن نازل ہوا شریعت نازل ہوئی تو اب تجدید نکاح نہیں کی گئی اسی نکاح کو قائم رکھا اس سے علماء نے مسئلہ نکالا یہی کام ہوتا ہے فوکہ کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہمیں ابو امام حنیفہ کی اور امام شافی کی اور امام مالک کی اور امام محمد ابن حمبر رحمتہ اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے ان کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حدیث تو آپ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا واقعہ تو آپ بھی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابلسی آ گئے ابھی بھی واپس ہو گئی لیکن یہ مسئلہ وہ فقیر سمجھے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اسی عقد سابق کو اسی نکاح سابق کو حضور نے نکاح تسلیم کیا تو یہ کام ہوتا ہے فکاہ کا کہ وہ حدیث مبارک سے جو مسائل کا استمبا ہوتا ہے یعنی اس حدیث سے ما و منہا و مایو استفاد و منہا اس سے جو جو فوائد ہیں جو منافع ہیں جو موتی نکلتے ہیں وہ چن کے امت کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ ابن مستلق اور اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے اصل اس کی غزبے کی سبب یہ تھا کہ ون المستلق کا جو سردار تھا حار صبل دارال یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا ہار ابن نظر کو جب پتا لگا کہ مسلمان روزانہ حملہ کر رہے ہیں کبھی اس قبیلے پہ کبھی اس قبیلے پہ کبھی اس قبیلے پہ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان تو ان کو تو ادب سکھا رہے ہیں کہ ظالمو تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی تم کیوں مدینہ منورا پہ چڑھ دوڑ مسلمان خود تو نہیں لڑ اور یاد رکھیں مسلمان کبھی فساد نہیں کرتا اسلام کبھی فساد نہیں کرتا جہاد اور فساد میں تو آسمان اور زمین کا فرق ہے جہاد اور فساد ایک نہیں ہوتا اسلام نے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں جہاں جہاں بھی اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے اور طاقت دی ہے اسلام نے تو امن سلامتی رواداری معافی کا اپنا کردار پیش کیا ہے وہ کہیں فاتح بن کر فتح کے نشے میں آ کر اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ مفتو قوموں کی عزتیں اجاڑ دے اس نے تو سب کی حفاظت کی لیکن حارث زرار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھی مسلمان ہر قبیلے سے لڑ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے قبیلے کو پہلے سے تیار کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں اس نے جنگ کی تیاری شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حارث ابن زرار جو ہے قبیلہ بن المسترق جو ہے وہ اپنی لٹکن لچکت جو ہے تیار کر رہے ہیں مدین منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا نہ فلم ہم چڑھائی کریں گے وہ نہیں چڑھائی کر سکتے ہم اچھا ان میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں نے فرمایا لشکر تیار لشکر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ کی آپ نے فرمایا اچھا ان میں آپ اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ پھر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں حضور پاک نے سریا نہیں بھیجا بلکہ خود بھی رزوے میں شریک اور اس کا بڑی تفصیل سے واقعہ ہے بہرحال قصہ آئے مختصر کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی ہارضم نے زرار جو تھا اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ فتح بھی ایسی ہوئی ایسی فتح ہوئی کہ ایسی فتح کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنگ شروع ہوتے ہی ان کا سردار ہارزم زرار اور دس آدمی جو تھے مارے گئے اور ان کا پرچم گر گیا اور سب لشکری جو تھے انہوں نے ہتھیار ڈال ابھی یہ تو ایک ہی حلے میں مسلمان نے ہمارے دس بڑے بڑے سورما جو تھے مار ڈالے تو آگے کیا ہوگا اور وہ قبائل کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار بھی مارا گیا اور دس بڑے بڑے ہمارے جنگجو جو تھے وہ بھی مارے گئے اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پرچم جو تھا وہ نیچے گر گیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکست واضح ہے تو لہذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے شکست ہو گئی یہ ہار ابن زرار کی بیٹی تھی جو قیدیوں بی بی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی حضور پاک نے اسے آزاد فرمانے کے بعد نکاح فرمایا اور اپنی بیوی بی بنا کے امبحات المومنین میں شامل فرمایا یہ بیری بی بی یا وہ بیوی بی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ واہ مارا دن میں نے اپنے لہا تکریم ان کا تکریم جو میں نے ایسی عورت آج تک روح زمین پہ نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی عزت ملی ہو اس کی قوم کو جب بی بی جویری سے ادور نے نکاح فرمایا تو سارے صحابہ کٹھے انہوں نے کہا خدا کے بندے یہ سوچو کہ بی بی جویری ادور کی بیوی بن گئی اس کی قوم کے جو ہمارے پاس غلام ہیں وہ تو حضور کے سسرال ہیں یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے پھر بی بی جویری سے حضور نے شادی فرما لی ہے اب ان کے سارے رشتہ دار ہم نے پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس غلام ابھی ہم تو بھائی آزاد کرتے ہیں ہم تو حضور کے رشتے داروں کو غلام نہیں بنا سکتے سب نے آزاد کر دی تو بی بی بیریریا کی وجہ سے پوری قوم کو آزادی مل گئی تمام قوم کے غلام جو تھے وہ آزاد ہو گئے اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایسی عورت تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی کہ جس کی عزت کی وجہ سے پوری قوم چھوٹ جائے اور بی بی جو ویلیا کی شادی جو تھی وہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ بی بی صاحب فرماتی ہے کہ اس واقعے سے تین راتیں قبل میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینے منورہ سے چلا ہے وہ بدر میں آتا ہے بدر سے پھر وہ ہمارے قبیلے کے اوپر آتا ہے اور اس کے بعد آسمان سے اترتے اترتے اترتے میری گود میں آ جاتا ہے تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ایسے چاند سے مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا ماسبا محمد الرسلم کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی گزر چکے تھے قرآن و حدیث میں بھی ایسے واقعات آ چکے تھے کہ جب سیدنا یوسف نے خواب دیکھا تھا انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا گیارہ تارے اور سورج چاند تو گیارہ تارے سے ملاد ان کے بھائی تھے اور سورج چاند سے ملازل یعقوب تھے اور ان کی خالت تو ان کی تشویری جو تھی وہ بھی تو پھر پیغمبر کے ساتھ اس لیے بھی بی جو یہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے چاند سے مراد تو حضور محمد مصطفیٰ اور میری گود میں کیسے آ گئے یہ کیسے ہوتا ہے مجھے کیسے ملیں گے یہ بات ابھی میں سوچ رہی تھی اور تین دن کے بعد میں حضور کی بیوی بن بی گئی اور بے این ہی اسی طرح ابھی بھی عائشہ صدی کا اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترتا ہے اور میرے کمرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا وہ بھی میرے حجرے مبارک میں آ کے غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا ہے وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے اتنے میں صبح ہو جاتی ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور سیدنا ابھی بکر علی اللہ تعالیٰ عن تعبیر رویا میں بہت بڑے ماہر تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی خواب پوچھنے آتا تو حضور یا تو خود تعبیر تا فرمادے یا کہتے ہیں وہ تم تعبیر تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے یہ اپنا خواب بیان کیا تو سیدنا نہ ابو بغیر چپ ہو گئے میں نے کہا ابا جان کی تعبیر دیں فرمایا اچھا عائشہ جب وقت آئے گا تو میں تعبیر بتلا دوں گا اور کہتی ہیں کہ فلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نفی فی تھی جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی اور حضور سرکار دو جہاں میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میرے ابے نے کہا کہ عائشہ آج پہلا چاند تو تیرے گھر میں آگیا اس کے بعد پھر سیدنا صدیق دفن ہوئے اس کے بعد پھر سیدنا عمر دفن سید عائشہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب بے ہی اسی طرح سچا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں جہاں کوئی چشمہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا پانی کا وہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا کہ بھی کچھ پانی بھی پی لیا جائے کچھ جانور بھی پانی پی لیں اونٹ گھوڑے بھی پانی پی لیں اور کسی نے کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کچھ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی کھا لیں تو ایک چھوٹے سے چشمے پر اور ویسے اصول یہ بنایا تھا صحابہ نے کہ چشمے پر جب کافلا اتر جاتا تو سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھیجے جاتے کہ حضور پاک کے لیے پانی بھر لے تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے سب سے پہلے پوری کی جائے اس کے بعد پھر صحابہ پانی بھر ایک شخص تھے جن کا نام تھا جہجاہ یہ حضرت عمر کے غلام تھے اور یہ مہاجر تھے یعنی مکے کے رہنے والے مکے سے آنے والے اور ایک آدمی تھے سنان وہ انصار کے رہنے والے یعنی مدین منورہ کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق جو ہے اعتبار کبھی لگے عبد اللہ سلول کے ساتھ لیکن سنان مسلمان تھے پکے اب جب جب جا پہنچے یہ حضرت عمر کے خادم تھے مشکیتا لے کے پہنچے کہ حضور کے لیے اور ابو بکر عمر کے لیے پانی بھرنے سنان پہنچے انہوں نے کہا میں پانی بھروں گا کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پہلے پانی ہم بھریں گے انہوں نے کہا نہیں میں بھرگا تو اسی میں دونوں کی اللہ رحمت فرمائے تھوڑی بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو وہاں ایک لکڑی پڑی تھی تو اس نے لکڑی اٹھا کے مارتی سنان کو کیا جان انسان ہے اور شیطان تو یجری کمجری دم شیطان تو ایسے دوڑتا ہے نہ انسانوں کے جیسے خون گردش کرتا ہے تو جب ان کو لکڑی لگی تو اس نے کہا یا لل اور جا جا نے کہا یا لل سب نے اپنے اپنے قبائل کو بلانا شروع کر دیا اور دونوں طرف سے قبیلے بھاگے جناب موقع پہ آئے پانی پہ کٹھے ہوئے تلواریں نکل کہ عرب لوگ جو تھے یہ تو آپ کو پتا ہے نا یہ قبائل کی زندگی تھی یہ تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل کر دینا لڑائی یہ تو معمولی سی بات ہوتی یعنی اگر آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ ان کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے وہ پتا کیوں ہوئی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ دو قبائل کے سردار تھے ان دونوں کے باغ تھے بڑے بڑے ایک آدمی کا باغ مشرق میں تھا ایک کا باغ مغرب میں تھا اور دونوں باغ آمنے سامنے نظر آتے تھے باقاعدہ تو ایک بار اسے کوئی پرندہ کوئی چڑیا اللہ عالم یا کیا پرندہ تھا وہ اڑا ڑنے کے بعد دوسرے کے باغ میں ہے تو اس نے کہا تمہارے باغ سے چڑیا اوڑ کے میرے باغ میں کیوں بیٹھے اس پہ لڑائی شروع ہوئی اور تین سو آدمی مارے گئے کہ وہ چڑیا ادھر کیوں آئی تھی بھائی اب اس کا کوئی علاج ہے اسی طرح بھی آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یعنی تمام قبائل جو مشترک ہو کر مل کر روس سے لڑتے رہے دشمن سے لڑتے رہے اور جنہوں نے کیمونیزم کے اس فلسفے کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق کر دیا اور جنہوں نے اتنی بڑی قوت کو کہ جس میں بتانی شہر تھوڑے ہیں اور ایڈم بم زیادہ ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جن کے جوش سے برلن کی دیواریں ٹوٹ گئیں جب جنگ سے فارغ ہو گئے تو آپس میں لڑ بیٹ فارغ کیسے بیٹھے اب آدمی آدھی ہو جاتا ہے نا پندرہ سولہ سال لڑائی کرتے کرتے فارغ کیسے آدمی ہوتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب حق پر وہ ہیں کہ جن کو علاقہ ملا اور انہیں قرآن نافذ کر دیا اب ان کے ساتھ لڑنا جو ہے تو سیدھی بات ہے کہ خلاف اسلام ہے لیکن چین نہیں آتا کوئی جھگڑا ہے تاجک کہتے ہیں کہ ہم ازبک کو کیوں مان لیں ازبک کہتے ہیں ہم تاجک کو کیوں مان لیں وہ کہتے ہیں ہم پشتون کو کیوں مان لیں وہ کہتے ہیں ہم فارسی بان کو کیوں مان لیں یہ کیا بات ہے تو یہ قبائل جو ہیں نا اللہ باغ رحمت فرمائے یہ بہرحال عجیب سے ہوتے ہیں ابھی تین سال قبل کی بات ہے میں بھی سفر میں ٹرائبل ایریے سے یعنی قبائلی علاقے جو ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے تو وہاں سے گزر رہے تھے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہم دو تین گاڑیوں میں تھے میں نے ساتھ سے کبھی نماز کا وقت ہو رہا ہے خدا کے لیے کوئی مسجد تلاش کرو بھائی اور وہ تو ماشاءاللہ علاقہ پٹھانوں کا ہے پٹھان تو اللہ کا فدرہ ہے نمازی تو بہت پکے ہوتے میں نے کہا کبھی یار کو مسجد دیکھو تاکہ ہماری جماعت نہ نکل جائے اب ایک مسجد آئی تو وہ جناب چلو جی چلو چلو, چلو آگے چلو پھر ایک اور مسجد آگے انہوں نے کہا جی, اور آگے چلو پھر ایک اور مسجد یعنی پانچ چھ مسجدیں ہم کراس کر گئے تو میں اپنے استاد جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس علاقے کے بڑے اہم آدمی تھے وہاں کے خان تھے اور وہاں خان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی چیز ہوتے ہیں تو میں نے اس کا میں خان یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہماری نماز جا رہی ہے اس نے کہا مکی صاحب یہ بات نہیں ہے میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہوں جس کے ساتھ حجرا نہ وہی حجرہ کیا مطلب اور نے کہا جس مسجد کے ساتھ ہوجرا ہوتا ہے اور اگر ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے تو پھر کھانا کھائے بغیر ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکتے حجرے کا معنی ہوتا ہے مسافر خانہ یعنی بیٹھنے کی جگہ تو ڈیرہ سمجھ لیں ڈیرہ سمجھ لیں کچھ سمجھ لیں تو جس مسجد کے ساتھ ہوجرا ہے جوں ہی ہم نماز سے فارغ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ فوراً آ جائیں گے کہ جناب چلے پہلے کھانا تیار ہے کھانا کھائیں اور کھانے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے اور اگر آپ کھانا نہ کھائے تو پھر آپ دشمن ہیں پھر مقابلہ کریں کنشن کو نکال کیونکہ جو کھانا نہ کھائے وہ تو دشمن ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھائے باؤ جب تو میں ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے قالو لا تخف انہوں نے کہا اب نہ ڈرے ہم تو فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں تو یہ پرانا عرب میں اور قبائل میں ریوا تو اس نے کہا میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کا جو ہجرا نہیں ہوگا تو وہ دعوت نہیں کریں گے کہ مسجد میں تو کھانا کہاں سے گرائے تو میں نے کہا اللہ کے بندے اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے کی بات نہیں ہے میں نے تو وہاں اتنا بڑا آدمی اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے وہاں جناب انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں ہجرے میں کھانا کھا لیتے تو ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا نا مسافر ہیں نا لیٹ بھی پڑ سکتی ہے ہماری دعوت تو خراب مت کرو یہ اچھی بات ہے بھی نماز چلی جائے خان کی دعوت جو ہے وہ لیٹ گیا خیر بار عالم نماز تو یہ قبائل کی باتیں ہوتی ہیں تو جب دونوں قبائل اکٹھے ہوئے حضور کو اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے درمیان زہرانی خبردار یہ کیا کرے انصار مہاجر مہاجر انصار یہ کیا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم وہی جہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو قومیتوں کا جھگڑا حسب کا جھگڑا نصب کا جھگڑا لسانیت کا جھگڑا صوبائیت کا جھگڑا یہ انڈین ہے یہ پاکستانی ہے یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ جناب یو پی کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہی. کیا ہے نے فرمایا میں دوڑوں چھوڑ دو ان نعروں کو یہ تو بدبو دار نعرے یہ کیا کر رہے ہو تم نبل و بینون اخوت السلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے مشرق میں ہے مغرب میں ہے عرب میں ہے عجب میں ہے شمال میں ہے جنوب ہے وہ مسلمان بھائی ہیں یہ تو اللہ نے قبائل بنائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کر سکیں ورنہ اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نعرے لگائیں کہ انصار اور مہاجر مہاجر مہاجر کی مدد پہ آ جائے اب جناب وہ کہیں جا کر وہ جھگڑا جو تھا تھما اور اس کے بعد سنان جب واپس آیا عبداللہ ابن عبیبن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اس کو جب پتہ چلا اس نے کہا کہ اچھا اب یعنی وہ مہاجرین اتنے زور میں آ ہیں کہ عمر کا ایک غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بندوں کو لکڑیوں سے مارتا ہے اور اس کے بعد اس بدبخت نے وہ جبلا کہا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے عربوں کا ایک محاورہ ہے سمن سم کلب کا اکولک کہ تم اپنے کتے کو اور کھلاؤ تاکہ تمہیں یہ کھا جائے کبھی اس کو پالو اور کھلاؤ اور کھلاؤ جب یہ موٹا تازہ ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو ایک دن تمہیں کھائے گا اس نے یہ جبلا کہا اللہ آل اللہ معاف کرے اس کے دل میں کس کی نیت تھی بہرحال مسلمانوں کے خلاف تھی صحابہ کے خلاف تھی زائد ابن ارکم ایک صحابی تھے تھے اسی کے قبیلے کے یعنی تھے وہ بھی خدرج وہ یہ باتیں سن رہے تھے انہوں نے آ کر اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا عبداللہ ابن اب کہہ رہا اور پھر اس نے کہا انصاریوں سے اس نے کہا یہ کہ سارا تمہارا کیا دراہ ہے تم نے مہاجرین کو باغ دیے تم نے گھر دیے تم نے مدینے میں ان کو آباد کیا تم نے ان کو کھلایا آج وہ سر پہ نہ تو کیا ہو اس لیے فیصلہ کر لو کہ لاتن فکو رسول اللہ اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ بیان کر دیا انہوں نے فیصلہ کر دیا انہوں نے کہا کہ آج کے بعد خبردار کوئی ایک آدمی حضور کے پاس صدقہ خیرات زکات مہاجرین کی امداد لے کر نہ جائے جب ان کو کچھ نہیں ملے گا خود بخود بھاگ جائیں گے یہ تو پڑے ہوئے سی نہیں ہے کہ کھانے کو مل رہا ہے باغ مفت مل گئے لڑکیاں مل گئیں عورتیں مل گئیں مہاجر بن گئے جی اور اس کے بعد ان نے یہ بھی فیصلہ کیا جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ الْمَدِينَةِ مِنْهَا الْأَذَل کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم سے طاقتور جو ہے قوت والے جو ہیں ہم زلیل کمزوروں کو نکال دیں گے مانا یہ تھا کہ اب نکالو مہاجرین کو مدینہ تو ہمارا ہے انسار کا ہے اور سو خدرج کا ہے جب زید بن نے ارکم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید صحیح کہہ رہے ہیں اس نے کہا صلاح میں نے خود سنا ہے سمیات تو نہ آیا حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ حضور مجھے اجازت دیں ادر ان کا دلب نافک اس ظالم کی میں گردن اڑا دوں کہ ہمارے مدنی پاک کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات کر حضور نے فرمایا دایا عمر ایسا نہ کہو کہ داس لوگ جو ہے پھر یہ کہیں گے انا محمد امر اب قتل صحاب ہی تو محمد مصطفیٰ اتنے طاقت میں آ گئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کا حکم دے رہے ہیں کیوں لوگوں کو پتا تھوڑا لگے گا یہ منافق ہے لوگوں کو تو یہی پتہ لگے گا نا ہمارے ساتھ ہیں نوازیں پڑھتا ہے ہمارے ساتھ جنگ میں ہے جہاد میں ہے اس لیے اس بات کو چھوڑ دو اب حضور پاک نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی حضور نے حکم دیا رہی قافلہ چلا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت میں حضور قافلہ چلائیں قافلہ تو ہمیشہ آرام سے چلتا تھا قافلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ قافلے جو ہیں صبح صبح چلتے تھے اور پھر گرمی کے وقت پہ رک جاتے تھے پھر شام کو چلتے تھے پھر ساری رات آخر او متأثر لل تک چلتے رہتے پھر آرام کرتے پھر صبح کو چلتے پھر دوپہر میں رک جاتے چونکہ اونٹوں کے قافلے سہارا کا سفر لیکن حضور نے میں رہیر چلو وہ کہتے ہیں حیران ہے کہ حضور رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے چل رہے چل رہے اصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ان قبیلے میں وہ جو گرمی پیدا ہو گئی ہے یہ کہیں پھر ٹکرا نہ جائے ان کو اتنا سفر میں الجھا دیا جائے کہ یہ تھک ہار کے سب بھول جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ متواتر سفر بس نماز کے لیے حضور رکتے اور کہتے چلو نماز کے لیے رکتے حضور کہتے چلو سب کہتے تو لازمن الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ وقتی طور پر وہ جو بات تھی کنٹرول اور مدینے منورا یہ قافلہ پہنچ گیا لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اور ایسے سفر میں عظیم عظیم عبرتیں عظیم عظیم واقعات حوادث پیش آتی کیونکہ سفر کا یہ عالم تھا تیزی تھی اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ عرب زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو کہتے تھے ہودج ہودج کا ہمارا یوں سمجھ لیں آپ پالکی جسے ہم کہتے ہیں انڈیا اردو زبان میں جیسے ہاتھیوں کے اوپر بلا لیتے ہیں اسی طرح عربوں کے اندر اس کو کہتے تھے ہودج ایک ایسی چھوٹی سی پالکی بنی ہوتی تھی اس کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا پلانٹ پہ اس کے اوپر کپڑا ہوتا تھا چھت ہوتا تھا پردہ ہوتا تھا اگر عورت ہو تو پھر اس میں وہ سفر اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب سفر کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیویاں بی ہیں وہ اپنے اپنے عودج میں جا کے بیٹھ جاتی وہ اٹھانے والے آگے عودج کو اٹھا کے تو اونٹ پہ باندھ تھے اور کافلہ چل پڑتا حضور سب سے آگے ہوتے کافل اب خدا کی شان یہ ہے کہ بیوی بی عائشہ سیدہ صدیقہ رحی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھیں وہ اپنے قضائے حاجت کے لیے چونکہ اس دور میں اور خاص طور پر سفر میں کوئی حمامات تو ہوتے نہیں تھے عورتیں ہوں یا مرد ہوں تو پھر قافلے سے بہت دور کئی فرلانگ دور چلے جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے کوئی آواز یا کوئی رائے یا خبیصہ کوئی ایسی بدبو کوئی ایسی چیز بھی کسی کو محسوس نہ ہو تو ایک پردے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت دور نکل پی بھی, بھی عائشہ بھی دور نکل گئیں واپس جب آئیں تو کافلہ چلا گیا کہ کافلت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا نا ہزر چلا رہے تھے نا کافلے کو دوڑا دب بی عائشہ جب واپس آئیں تو اس نے کہا بھی کافلا چلا گیا اور سہارا کا سفر ہے اب اگر میں پیچھے دوڑوں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اونٹوں کو پکڑ لوں آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے تو بس پھر تو کافلا گیا اور اگر میں نہ ڈھونڈوں تو اس نے کہا بی بی عائشہ نے کہ میں نے یہی سوچا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بس اسی جگہ رہ گا کیونکہ آخر کسی وقت تو حضور کو علم ہوگا نا کہ بی بی عائشہ نہیں ہے کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی قافلے کو چلانے کے بعد وہ کبھی کبھی اپنی سواری جو تھی وہ عورتوں اپنے بیویوں کے اونٹوں کے قریب لا کے پوچھ لیتے تھے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے خیریت ہے کو پانی کوئی چیز کوئی کچھ نہیں ہے پوچھ کے پھر چلے جاتے تھے کہا کبھی تو حضور میرے اونٹ کے قریب آئیں گے نا پوچھیں گے آواز نہیں آئے گا تلاش کریں گے جب تلاش کریں گے تو یہ جگہ ڈھونڈنا تو قبیلے کے لیے آسان ہے کافلے کے لیے لیکن اگر میں خود عقل دوڑا تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے سوا چارہ کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان ابن معطل بڑے شان والے سے حضور نے ان کے دن ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جو ہے کم از کم چار چھ گھنٹے کافلے سے پیچھے رہا کر اکیلے اونٹ راستہ تمہارا یہی ہوگا جس راستے پہ ہمارا کافلا جا رہا جہاں جہاں کافلا پڑاؤ کرے گا اور وہاں سے وہ منڈل چھوڑے گا تو تم چار گھنٹے چھ گھنٹے بعد وہاں پہنچو گے وہاں آگے ذرا دیکھ لو کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو کوئی تلوار رہ گئی ہو کوئی سلا رہ گیا ہو کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ اپنی اونٹنی پہ رکھ لیا اور پھر کافلے کو پہنچا دیا کیونکہ انسان ہے اونٹوں کے سفر ہیں گھوڑوں کے سفر ہیں تو کئی چیزیں بھول جاتا ہے حضرت سفان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹنی پر جب آیا تو دور سے مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا کہ کوئی کپڑا لے کے جیسے کوئی بندہ لیٹا ہوتا ہے اور میں جب قریب آیا دیکھا تو کپڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں بی بی عائشہ چونکہ میں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا بی بی کو تو میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ بی بی بیشا میں نے کہا عائشہ اور نے کہا چپ کر گئی میں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے اکیلے یہاں رہ گئی حافلہ چلا گیا تم اکیلی عورت بی بی عائشہ کرتے ہیں بھی حضرت سفان فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اور اس کے بعد حضرت صفان نے صرف یہی کہا کہ لا حول ولا لو الا اللہ, اللہ تاکہ قدرت ہے پتہ نہیں کیا ہو اور کمال ہے کہ حضور اتنے سفر میں اپنی بیوی بی کا بھی خیال نہیں فرمایا تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ما ول رجلا آئی ولا کری میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا سخی بھی اور امانت والا انہوں نے آ کے میرے قریب اونٹ اپنے کو بٹھایا اور خود دور چلے اور پشت دے کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ میں بیٹھ جاؤں اونٹ پہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ممکن ہے عورت ہے نا چادر اتر جائے دوپٹہ اتر جائے کچھ ہو جائے دور کھڑے ہو گئے جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اب میں اونٹ پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو آئے اور مہار پکڑی اور چل حدور صلی اللہ علم کو راستے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا ہے کوئی بات نہیں الحمدللہ خیر ہے پیچھے صفان جو آ رہا تو اب کسی کو دوبارہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تلاش کر اسی لیے تو ہم نے ایک آدمی رکھا ہے قافلے کو ڈھونڈنے کا تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال مدین منورہ کے قریب پہنچے سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے حضور بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں مختلف اجماع ہیں اور وہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے وہ بھی ایک ٹولی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابن سلول وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور دور سے حضرت سفان آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اڑتے اڑتے خبر تو پہنچ گئی کہ بی, بی ایشیا رہ گئی تھی اور سفان جو ہے ان کو لے کے آ رہا ہے جب وہ قریب آئے تو اس بد بخت نے کہا کہ ولہ منہا ولا نج من لگا بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے بچ گئی ہو یا یہ اس سے بچ گیا ہو ایک جوان لڑکی ہو ایک جوان آدمی ہو سارا ہو علیحدہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ بچ کے نو باللہ اللہ سم باللہ یعنی اتنی بڑی توم اور یہ بات ایستا ایستا ایستا چل نکلی اب یہ بات چل نکلی اتفاق کی بات یہ ہے ایشیا فرماتی ہے کہ جب میں سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کوئی پتا اور بیس دن متواتر میں بیمار رہی حضور کے گھر میں اور اس بیماری میں یہ عالم تھا کہ مجھے بخار کی تکلیف تھی اور میرے پاس چونکہ میرے ابا اور اما آتے تھے اور کوئی آتا نہیں تھا ان نے جب مجھے بات ہی نہیں بتائی مجھے کیا پتا لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ حضور کی محبت میں فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا جو حضور کا محبت تھی اور توجہ تھی میرے ساتھ آگے بات کرتے تھے مجھے بہلاتے تھے مجھے تسلی دیتے تھے خاص طور پہ مجھے اگر بخار ہو یا تکلیف ہو تو پھر حضور کافی ٹائم میرے ساتھ بیٹھتے تھے صرف حضور تشریف لاتے اور آگے اتنا پوچھ رہے تھے کئی فتیق کیا حال ہے اس کا اور اس کے بعد چلے اب بات اور پھیلنے لگ گئے پی پی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور کا اعراض کہ حضور کی کوئی توجہ ہی نہیں تو میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ سے میں اجازت لینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں فرماتی ہوں چلی بی بیویاں ایشیا فرماتی ہیں کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آگئی لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں بتاتا دا یہ بات کیا ہے تو ایک رات میں اپنے حاجت انسانی کے قضاء کے لیے چونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گھروں میں کوئی عوام نہیں کوئی بیت الخلاء نہیں کچھ نہیں عورتیں باہر جاتی تھیں دور رات کو نکل کے تو ہم دور جا رہے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے تو میرے ساتھ امستہ مستہ ایک صحابی ہیں ان کی والدہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی ان کا چادر جو تھا وہ پاؤں میں الجھا تو بی بی ام مستہ جو تھی وہ گری زمین پہ گری اور گرتے ہوئے ان کے منہ سے فورن نکلا کہ تائسا مستہ اللہ مستہ کو ہلاک کر دے کیسا فرما ہے میں تو گھبرا گئی میں کھڑی ہوگی میں نے کہا مزہ تو کل ہی نہیں آؤ میں مشتا امات نہ بدری ان میں کیا کہہ رہی ہوں تم یہ نہیں جانتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے بدری ہے تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو تو وہ کھڑی ہو گئے کہا آئش تمہیں پتا نہیں کہا کیا نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ مشتا کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی کیا پتا مستا کیا کہہ رہا ہے وہ تو صحابی ہے بدری ہے حضور کا غلام ہے اس نے کہا کہ پھر ام مستہ نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے تم قابل سے پیچھے رہ گئیں کیسے صفان کے ساتھ پہنچیں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نے کیا کہا اس کے بعد یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں تو اس میں میرا بیٹا مستہ حمنا بنتا جہش اور حضرت حسان جیسا شاعر رسول اللہ بڑے بڑے مسلمان بھی الجھ گئے کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی کسی, بھی ہے کسی نے کہا نا کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز بگر رکھتی اب بات اڑنی شروع ہو گئی پھر کس سے بندے گئے پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق سوچتے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے ایک نوجوان لڑکی ہو اور جنگل ہو اکیلا مرد ہو یار کیسے ہو سکتا ہے ہر آدمی پھر اپنی سوچ سوچ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا لیکن اللہ نے جن کو اچھی سوچ دی ہے اس وقت بھی اچھی سوچ دی. حضرت ابو ایوب اللہ رضی اللہ تعالی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میزبان انہوں نے جب یہ واقعہ سنا گھر میں آئے اپنی بیوی بی کو یہ بات سنائی اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ابو ایوب نے اپنی بیوی بی سے کہ میری بیوی لو مکانہ تھا عائشہ اگر تم عائشہ کے بجائے ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کر لیتی کیا کہ وہ لا کوئی شریف عورت بھی گناہ کا سوچ سکتی ہے کوئی حرا کوئی آزاد کوئی شریف کوئی قبیلے کی عورت خاندان کی عورت گنا کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی اس نے کہا اچھا میری بیوی یہ بتاؤ اگر صفوان ابن معطل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہو اس نے کہا کہ اللہ مارا اے تم ان کا اللہ خیرن میں نے تو تم میں بھی بلائی, بلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے تو ابو عیوب نے کہا ایسم آشت خیر کہ میری بیوی بی پھر سن لو عائشہ تم سے بہتر ہے اور صفوان مجھ سے بہتر ہے جب ہم گناہ نہیں کر سکتے تو ان نے گناہ کیسے کیا ہوگا جب ہم گناہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو جو ہم سے خیر ہیں جو ہم سے بہتر ہیں وہ کیسے گنا کریں لیکن بیوی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے تو پھر دماغ سے اربات ہی اڑ گئی کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بولنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات تو اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے مدینے میں اور مجھے پتا بھی نہیں میں آئی پا بکئی پھر میں نے رونے کے علاوہ میرے پاس کیا تھا سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا لوگوں سے کہ سب جمع جماؤں جب سب لوگ جمع ہو گئے حضور نے خطبہ پڑھا حامد اللہ واسنا علیہ اللہ کا ہمد و ثنابیان کی آپ نے فرمایا کیا اب وہ بات بھی ہو گئی ہے کہ ننا سے یوزونی فی اہلی کہ لوگ مجھے میرے اہل کے بارے میں بھی تکلیف دینے پر آ گئے ہیں اللہ ما علمت تو اہلی خیرن اللہ کی قسم ہے میں نے تو اپنی بیویوں پہ اپنے اہل پہ ما سوائے بھلائی اور خیر کے کبھی کچھ گناہ غلطی دیکھی نہیں لیکن لوگ مجھے تو ایک صحابی تھے اسے اپنے حسین کھڑے تھے یہ سید الس تھے اوس کے قبیلے کے سر کہا یا رسول اللہ من حضور آپ پر تحمت لگانے والا آپ کے گھرانے پر اعتراض کرنے والا اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہے حکم کریں ہم اس کی گردن کاٹ کے پاؤں میں رکھیں اور اگر وہ خضرج کے قبیلے کا آدمی ہے تو پھر ساد بن عبادہ رئیس خدرج کو حکم دے گئے اس کی گردن کاٹ کر کے یا ہمیں حکم دیں پھر ہم دیکھیں گے خدرج کے کی لوگ کیسے تہمت لگاتے پتہ ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اگر تمہیں تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا اتنے جذبے تو باتیں نہ کرتے تمہیں چونکہ پتہ ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے وہ ہمارے قبیلے کا بندہ اس لیے جذبات میں آ رہے ہوں. تو یہ آپس میں ہو گئے حضور اٹھے درمیان سے نے فرمایا اچھا تم لوگ بجائے میری ہمدردی کرنے کے اپنی قبائلی الجنوں میں پھر رج گئے ہو جب حضور چلے گئے تو ڈر حضور ناراض ہو گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت علی کو آپ نے فرمایا اسامہ چوکے تم میرے بیٹے ہو میرے بچے ہو محبوب ہو میرے بیٹے کے بیٹے ہو اور ہمارے گھر میں آنا جانا تمام بیویوں کے ساتھ ملنا بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو تمہاری کیا رائے ہے تم کیا سمجھتے ہو نے کہا سر خیرن میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی نہیں میں کیا بات حضور بی بی عائشہ میں کوئی برائی ہوں. حضور نے فرمایا علی رہی اپنے ابھی تعارف تم بتراؤ تو ہمارے عزیز ہو تمہاری کیا رائے حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کے ذہن پر جو بوجھ ہے نا وہ کسی طرح اتر جائے میں نے کہا یا اللہ ایک عورت کی وجہ سے اتنا اہمیت دینی اور اتنا دکھ پریشانی لے لینی کیا ضرورت ہے آپ کو شادی کرنا چاہتے اور شادی کرو بس کیا ہے اگر ایسی کو بات ہے تو ایک عورت کا ہی ہے نا مسئلہ اور اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں تو پھر بی بی عائشہ کی جو خادمہ ہے بی, بی, بی بریرا جو ان کی کنیز ہے ان سے تحقیق کریں چونکہ کنیز چوبیس گھنٹے قریب رہتی ہے اس کو زیادہ معلومات ہو سکتی حضور نے فرمایا اچھا علی تم تحقیق حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی بھی بریرا کو بلایا اور کہا کہ بتلاؤ اس نے کہا کہ علی خدا کی قسم واللہ ما علمت علیہ خیرہ میں نے تو بی بی عائشہ کا کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی ہاں ایک دفعہ غلطی دیکھی تھی کہ میں نے آٹا گوندا اور آٹا بی بی کو دے کے میں چلی گئی کہ اس آٹے کا خیال رکھنا میں واپس آئی تو یہ کھیل رہی تھی اور آٹا جتھا بکری کھا رہی تھی یعنی غافل تو ہے بچوں والی باتیں تو ہیں اس میں اتنا تو ہے کہ غفلت کر جاتی ہے کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتی لیکن یہ تو نہیں کہ میں نے اس پہ کبھی گناہ دیکھا حضرت علی غصے میں آ نے کہا کہ بریرا دیکھو سیدھی بات کرو یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چپڑی نکال دو انہوں نے کہا تمہاری جو مرضی ہے کہو میں نے تو بی بی عائشہ پہ کبھی گڈا دیکھا ہی نہیں دی. میں کیا کروں یہ اصل وجہ تھی جو بی عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی ہو گئی جس کو پھر لوگوں نے بڑا چڑھا دیا اصل وجہ یہ تھی کہ بی بیوی عائشہ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ حضرت علی تو آخر کو ہو کتنا بڑا مقام ہو لیکن میرے تو بیٹے تھے ان کو بھی اپنی ماں کے بارے میں شبو تھا کہ میری آپ کنیز کو کہیں گے کہ تمہاری چمڑی اتر دوں گا اور نبی سے کہتے ہیں کہ جی حضور بی, بی کو چھوڑ دیں اور شادی کر لیں اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میں تو ساری زندگی کے لیے ماری جاتی تو یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو ایسے مشورے دے رہا حضرت نے کہا کہ اللہ عائشہ خدا کی قسم حضور جب اتنے اداس تھے تو میں حضور کو کیسے تسلی دوں حضور کو مطمئن کرنے کا تم مجھے بتاؤ میرے پاس کیا حال تھا یہی تھا کہ دیکھو جی میں نے نکرانی کو ڈانٹا ہے میں نے بی بی بریرہ کو ڈانٹا ہے میں نے یہ تحقیق کی میں نے یہ تحقیق کی اور حضور کے دماغ سے بوجھ اتارنے کے لیے میں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دے تو یہ سارے واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا عمر کو بولا آپ نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے تم نے کہا حضور میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں میرا حکم ہے تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں اور نے کہا حضور یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے حضور یہ تو دو اور دو چار کا مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں مشکل تو کیا مطلب نے کہا حضور آپ یہ فرمائے تو عائشہ اور عائشہ آپ نے خود شادی کی یا اللہ نے کرائی نے فرمایا عجیب بات کر کرے ہو تجبریل تصویر لے کے آئے اللہ کے حکم نے شادی ہوئی انہوں نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی ہیں اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی کیا بات کر رہے ہیں یعنی اللہ نہیں ڈھونڈ سکے اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی لڑکی اور انہوں نے کہا حضور اچھا مجھے یہ بترائے ہی یہ مکھیاں مکھیاں جو اڑتی پھرتی ہیں یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں اللہ نے مجھے گندگی سے محفوظ رکھا ہے انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کے بدن پہ گندی مکھھی نہیں بیٹھنے دیتا گندی عورت بیٹھنے دیتا ہے کیا بات کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے نا کھل گیا کہ واقعی میرا گھر تو پاک ہے میں تو بلا وجہ پریشان حضور فوراً تشریف کے آئے بھی بھی عائشہ کہتی ہے ہمیں لٹی ہوئی تھی حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کوئی چیتو بھی اللہ تو بک اور جب حضور نے یہ کہا تبھی بھی کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی نا میرے آنکھوں میں پھر خون ہوتی میرے پھر جذبات قابو میں نے اپنے ابا اما سے کہا عجیب رسول اللہ جواب دیں حضور کو ان نے کہا مادا نجی مادا ہم کیا جواب دیں میں نے کہا یارسول اللہ تھی توبہ کرتی آج میرا بوئی حال ہو گیا ہے کہ اگر میں جوٹ کا اقرار کر تو آپ مجھے سچا مانیں گے اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں میرا کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ مجھے نہیں مانتے میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار ہیں آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کرو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے گناگار سمجھتے ہیں میں نہیں توبہ کرتا میں نے گناہ کیا نہیں واللہ ہے میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بری اور بھی بی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں مگر میں وہی جواب کہوں گی کہتی ہے اس غصے میں اس اپنے جذبے میں آ کے میں حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی مجھے حضرت یاقوب کا نام بھی بھول گیا میں نے کہا عقول کما قال ابھی یوسف جیسے یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی بات کہتی ہوں لیکن مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اس غصے میں بھول گیا بل مستعن علامات نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں صبر کرتی ہوں اللہ میری مدد کہتی ہے اس کے بعد بھائی نازل ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اما کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے واہ آ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے لیکن کہہ دیے اللہ مطمئن میں مطمئن تھی مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات تھوڑی فرمائے اللہ عادل ہے کہتی ہیں کہ جب بھائی اتری اور بھائی ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب شری عائشہ عائشہ مبارک ہو ان اللہ کا براہ من سما اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ پاک ہے حضرت ابی بکر نے کہا کم عائشہ فشکری رسول اللہ عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو عائشہ کہتی میں نے کہا لا عشکر رسول اللہ میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی آپ نے مجھ پر کون سا اعتماد کیا ہے انی عشکر و اللہی اندر اللہ یا میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے ارشو سے میری گواہی اور بیوی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ آپ کی بیوی پاک یا زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی بی پاک ہے لیکن میں یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن کی تک پڑھا جائے گا لولا اس سمے تم کل تم مائک انادا سبحان کہادا بہتان نازیم اللہ نے قرآن کا پورا رقو اتارا بیوی بی عائشہ صدیقہ دشان اسی لیے آج دیکھیں دنیا میں اختلاف ہے کہ بھی شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے لیکن اس پہ پوری دنیا کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بی بی عائشہ کو پاکنا سمجھتا ہو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کیونکہ بی بی عائشہ کی بارات تو قرآن میں ہے اب جو بی عائشہ کو پاک نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا اس نے تو اللہ کے فرما اور قرآن کی ایک آد کا انکار جو ہے وہ کفر ہے تو بی, بی عائشہ کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ عطا فرمائی اور اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو بات کی نا طریقے سے لیکن مسلمان بےچارے تو کھل کے بات کہہ بیٹھے تو تین مسلمانوں جن میں حضرت حسان حضرت مستار بی بی ہمنا ان کو جوٹھی تومد لگانے کے کوڑے لگائے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مستا پہ خرچ کرتے تھے آپ نے فرمایا اللہ خدا کی قسم ہے کہ مستا آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ تحمت لگانے میں شریک ہو جاؤ اور میں تمہارے گھر کے خرچے برداشت کروں اللہ نے قرآن نازر کیا اللہ تو ہبون بلّفور الرحیم کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم بھی معاف کر دو جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہے تو حضرت صدیق نے کہا تم تو اللہ میں قسم کا کفالا دوں گا مستا پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اب اس سے دگنہ خرچ دیتا تو یہ سارے واقع جو ہیں یہ پانچ ہجری کے بعد پیش آئے چھ ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی زندگی باقی تو بات واقعی بما علیناسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب احترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں دروس سیرہ نبویہ کے ذمن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ابتدا سے لے کر اختصار کے ساتھ ہم چھ ہیری کے واقعات میں پہ پہ پہنچے تھے جس میں افق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس عظیم واقعے کے بعد برات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں اراکین عمرہ سے ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر سرم اڑا رہے ہیں کوئی بال کٹا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ کوئی خوف نہیں ان پہ کہ خواب جو ہے سرکار دو جہاں صلی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے اور ایک اللہ کے مقبول بندوں کا خواب ہوتا ہے اور ایک انبیاء مسلاط و تسلیم کا خواب تو ایک خواب ہوتا ہے عام المسلمین کا یعنی عام مسلمانوں اس میں تو کبھی خیر بھی ہوتی ہے کبھی شر بھی ہوتا ہے کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے کبھی اہلاب بھی ہوتے ہیں کبھی جو ہمارے اوپر دن میں واقعات گزرتے ہیں اسی کا ایک عکس جو ہے وہ لا شعور سے شعور کی طرف منتقل ہوتا اور ایک خواب ہوتا ہے اہل اللہ کا اللہ کے اولیا کا عباد اللہ الصالحین کا وہ تقریباً خیر ہوتا ہے اور تقریباً زیادہ حق اور سچ کے قریب ہوتا ہے اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ان پر اللہ کی وحی نازل ہو جیسے واحد میں کوئی شب نہیں نبی کے خواب میں بھی کوئی شب امبیا علیہ مسلاد و تسلیم کے خواب میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جتنے اللہ نے بھیجے ہیں علیہ مسلاط والتسلیم تسلیم ان کو اللہ نے شیطان کے حملے اور تسلط سے محفوظ رکھا یعنی شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا تو جب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گئے تو اب صاف بات ہے کہ انہیں جو بھی رویا ہوگا خواب ہوگا وہ رحمان سے ہوگا شیطان سے تو ہو ہی نہیں سک اس لیے انبیاء علیہم السلام کے خواب کو اور ایک عام مسلمان کے خواب کو آسمان و زمین کا فرق ہے یعنی وہ تو واحد ہے جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلاد والتسلیم تسلیم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذبے کر رہے ہیں اور اس کے بعد بڑا تفصیل سے واقعہ ہے اب اس ضمن میں تو صرف چونکہ بعض اہم باتیں میں عرض کوشش کرتا ہوں تاکہ معلومات ہو جائیں تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں ذکر کیا کہ آپ الراف علم کیا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی عزب ہو کہ میں تمہیں ذبے کر رہا ہوں فنزر ماضا ترا اب اس بات پہ آپ غور کریں فیصلہ کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا بنتی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلاد و تسلیم نے جو جواب دیا وہ جواب مبارک یہ تھا اب اطفال کہ ابا جان آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کا خواب یہ اللہ کا حکم ہے وہ صرف خواب نہیں تو انبیاء علیہ مسلاط والتسلیم کا خواب جو ہے وہ تو بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی واحد ہو اس میں کوئی شک کوئی شبہ کوئی ریب نہیں ہو اور اس زمین میں میں ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ کبھی خواب دیکھیں اور وہ خواب ڈرونا ہے خطرناک ہے اس کا علاج بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تھوک ہی ڈالیں مقصد تو یہ ہے کہ شیطان کو لانت کر دیں اور اس کے بعد تین دفعہ لا حول ولا قوت الا بل العلی راظیم پڑے اور اپنی کروٹ بدل کے دوسری کروٹ پہ سو جائیں اور اس کے بعد کسی کو ذکر نہ کریں آپ کو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہو کسی کو بھی نہ بتائیں بس بھول جائیں سمجھیں کہ آپ نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا اس کا کسی قسم کا ذرا آپ کو نہیں ہو اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ خیر ہے شر ہے اچھا ہے برا ہے اس کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ خواب ہر کسی پر ذکر نہ کریں اس بندے پہ ذکر کریں جو آپ کا خیر خواب بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو یعنی علم کا کیا مانا یعنی اس کو رویا کے ساتھ علم خواب کے ساتھ اس کو مناسب کیونکہ علم رویا جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب تعبیر دینے والا اس کی تعبیر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جو اس کے منہ سے نکلے گا تو اب اگر وہ آدمی عالم نہیں تھا تو وہ تو خدا جانے کوئی اونٹ پٹانگ بات کہہ دے گا اگر عالم ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس خواب میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کوئی اچھے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے اچھی خیر مانگی جائے اچھی تمنا رکھی جائے اچھی آرزو رکھی جائے تو خواب کے اندر یہ بھی لازمی ہے کہ اس کو آپ یعنی ایک عام چیز نہ سمجھا کریں اور اسی طرح دنیا میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب مجھے تو فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی اور مجھے تو فلاں صحابی کی زیارت ہوئی اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا کیونکہ اس قسم کی بات جھوٹ بولنا یہ کویا افطرا اللہ ہے اللہ پر جھوٹ بولنا ہے کیونکہ اگر اچھا خواب ہے وہ تو خدا دکھاتے ہیں تو اس نے دیکھا تو ہے نہیں اور جھوٹ بول رہا ہے بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے تو سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا باقاعدہ پرانے مقدس میں ذکر ہے فلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور امن کی اور پھر بال محلکی کی نرو مقصرین تم میں سے کوئی سر مڈانے والے ہوں گے کو بال کٹانے والے ہوں گے اور کوئی خوف نہیں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے اور جو آدمی اپنی خوشی سے اپنی خواہش سے اپنی تمنا سے عمرے پہ جانا چاہیں وہ میرے ساتھ عمرے پہ چلیں اور جو آدمی نہ جانا چاہے کوئی پابندی نہیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریبا جو صحیح روایات میں موجود ہے چودہ سو صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے عمرے کا ارادہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ ولاحی وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذل حلیفہ پر جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں جو آج کل مشہور جگہ ہے مدینہ منورہ سے چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پہ اسے ابھی علی کہا جاتا ہے بیر علی کہتے ہیں پرانے دور میں اس کا نام ذلحل بعض لوگوں نے یہ کہانیاں بھی بنا رکھی ہیں کہ جی یہاں ایک دی ہوتا تھا اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کے کنویں میں قید کر دیا تھا اس لیے اس کنویں کا نام بیر علی رکھ دیا گیا یہ سب کہانیاں ہیں من گھڑت اور جھوٹھی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں عرب کی عادت ہے کہ وہ اپنے ابیار کو اپنے باغات کو اپنے زمینوں کو اپنے عمارتوں کو اپنی جائیدادوں کو جس کی اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور میکات سے آپ نے عمرے کے نیت تھا اسی لیے الام کا اتفاق ہے جمہور ائمہ اربا کا کہ آدمی جب میکات پہ آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکہ میں داخل نہ ہو وہ بعض اما اس بات کی رعایت دیتے ہیں کہ بھی اگر ایک آدمی نوکری کے لیے گیا ہے یا ڈپٹی کے لیے گیا ہے یا کسی دوست کو ملنے گیا ہے اس کی نیت عمرے کی تھی ہی نہیں تو اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں پڑے گا لیکن امام ابو حریفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک میں بہت سخت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں میکات میکات میکات سے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر اور یہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ سب اما پہ رحمت فرمائے اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نادر فرمائے لیکن وہ مسئلے کا احوت پہلو لیتے ہیں یعنی ایک ایسا پہلو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ جامع جس میں زیادہ احتیاط اب دیکھیں نا جی مثلا آپ احرام سے آ رہے تھے میکاس سے آپ کی ڈپٹی پہ گئے تھے یا ڈپٹی کے لیے آ رہے تھے لیکن اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو کوئی امام اس کو غلط تو نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں باندھا جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی صرف کہتے ہیں اجازت ہے یعنی دم نہیں پڑے گا جرمانہ نہیں ہوگا وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا کریں اچھی بات ہے اچھا اگر بفرض محال قیامت میں لازمی طور پر دو متحدوں کا اتحاد ہے لیکن ایک کا اتحاد حق ہوگا اگر قیامت کے دن اتحاد یہ حق ہو گیا کہ بھائی اگر کوئی ڈوپٹی والا ہے یا کوئی دوست کے ملنے والا ہے عمرہ نہ کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے بچ گئے بےچارے لیکن جس نے عمرہ کیا ہوا ہے اس کا ثواب تو اللہ ضائع نہیں کریں گے بھی تم نے عمرہ کیوں کیا تھا اور جس نے عمرہ نہ کیا اور قیامت والے دن فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں عمرہ کرنا ضروری تھا تو جن نے نہیں کیا وہ کیا کریں گے وہ کون سے محاسن اس کے بدلے میں ادا کریں گے اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی بھی کا تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بائیس سماعت فرمائیں